برانا مختار موردین کو حضرت اللہ طاللہ بنیالی سے مختلف و بیانوں بی موضوعان پارا زمنگ دکان پتہ پرئی اشادی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمت لازان اس دے چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس کرسا جی رس راجی وکر اجما داد کا شیتا بسم الله الرحمن الرحيم الرب العالمين اللهم آمين النبي من المسجد الحرام من المسجد مستق اللہ حل سلام محمد سیتی مولا نی مدیو بارک وسل سم سلیہ دیوکار علماء مائیک طالبان <coughs> ادام اور سالگی گرامی خادر میں سمجھتا ہوں کی اور دینی اداروں کی جتنی کثیر تعداد چھچ کے علاقے میں ہے تعداد ملک کے کسی حصے میں بھی موجود نہیں پھر مزے کی بات یہ ہے ہر گاؤں میں مدرسہ تقریباً ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ لیکن ان میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد سینکڑوں میں ہے میں نے پہلے بھی کہیں اس علاقے میں کہا تھا آج اپنی بات کو دوہرا دیتا ہوں کہ اس علاقے میں مدارے سے بیڈیا کی کثرت متباہر علماء کا وجود بڑے بڑے نام ور عالم دین شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس راستے سے گزر کے گئے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ ان کے یہاں رہنے اور گزرنے کے اثرات ہی ہیں کہ یہیں سے ایک عالم اٹھتا ہے کہ دنیا علم اس کی مثال مشکل سے پیش کر سکتی ہے میری مراد شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین گرگشتی رحمت اللہ یہیں سے ایک اور محدث مولانا عبد الرحمان پیدا ہوتے ہیں اسی علاقے سے ایک محدث مولانا عبد القبیر جنم لیتے ہیں اور اسی علاقے سے ایک مجاہد غلام اللہ خان کی شکل میں وجود میں ظاہر بات ہے کہ دینی ادارے کا جلسہ ہو پھر حالات بڑے کشیدہ ہو مشکل کی گھڑیاں ہو, دشمن کالی آندھیوں کی طرف طرح آ رہا ہو ان جلسوں میں تقریر کرنے والا خطیب اور عالم وہ علم کے متعلق مدرسوں کے متعلق تعلیم و تعلم کے متعلق درس و تدریس کے متعلق باتیں کرے گا گفتگو کرے گا لیکن میں اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کی محفل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کے ایمان والا جو مکان ہے ایمان کا جو ایک گھر بنایا ہے انسان نے نمازیں ادا کر کے ایک گھر تعمیر کیا ہے انسان نے زکات کی ادائیگی کر کے ایک گھر بنایا ہے انسان نے مومن نے حج ادا کر کے ایک مکان اس نے تعمیر کیا ہے ایمان کا رمضان کے روزے رکھ کے قرآن کی تلاوتیں کر کے رات کو اٹھ اٹھ کے تحجد پڑھ کے نوافل ادا کر کے قرآن کی تلاوتیں کر کے ذکر و اذکار کر کے صدقات اور خیرات کر کے عمرے اور طواف کر کے یہ جو انسان نے اپنے ایمان کا ایک مکان تعمیر کیا ہے میں اس محفل میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اس مکان کی بنیاد جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس ایمان والے مکان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے بولیے اس کی دیواریں ہیں نمازیں اس کی چھت ہے روزے اس کی کھڑکیاں اور دروازے ہیں حج اس کا فرش ہے زکات اس کے روشن دان کھڑکیاں ہیں تحجد اور نوافل کی ادائیگی جتنا بندہ پیسہ زیادہ لگاتا ہے اتنا مکان بندے کا خوبصورت بنتا ہے بندہ اپنے مکان میں دیواروں پہ ٹائلے لگا لیتا ہے کھاد کی لکڑی کے دروازے بنا لیتا ہے سنگے مرمر کے فرش لگا لیتا ہے چھت کو منقش کر دیتا ہے اس پر لینٹر ڈالتا ہے جتنا پیسہ لگائے گا پنجابی چاہیں جتنا گور پاؤں اتنا پانی مٹھا ہو جائے گا جتنی آپ رقم لگائیں گے مکان اتنا ہی آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں جس طرح دنیا کا مکان بنانے کے لیے آپ جتنے زیادہ پیسے خرچ کریں مکان اتنا ہی خوبصورت بنے گا اسی طرح آپ جتنے امال کریں گے ایمان کا مکان اتنا ہی خوبصورت بنتا چلا جائے گا یہ آپ پر منحصر ہے آپ ایمان کے مکان کی چھت جو ہے وہ کتنی منقش بنانا چاہتے ہیں آپ ایمان والے مکان کی دیواریں جو ہیں وہ کتنی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں آپ ایمان والے درخت کے ایمان والے مکان کے دروازے جو ہیں وہ کتنے خوبصورت لگانا چاہتے ہیں آپ ایمان والے درخت کے روش ایمان والے درخت کے مکان کے جو روشن دان ہیں کتنے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں کتنے نوافل پڑھتے ہیں کتنی تحجد ادا کرتے ہیں کتنی تلاوتیں کرتے ہیں کتنا ذکر کرتے ہیں کتنے وظیفے پڑھتے ہیں کتنے صدقے دیتے ہیں کتنے مدرسے چلاتے ہیں کتنی طالب علموں کی خدمت کرتے ہیں کتنی مسجد بناتے ہیں میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا میں بحث اس سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان والے مکان کی بنیاد جو ہے وہ مسئلہ ہے یہاں نرسوپے کے کوئی صاحب ہو بڑے دولت مند انگلینڈ سے آئے ہوں ان کے پاس ذرا پیسے زیادہ ہوتے وہ یہاں مکان بلانا چاہتے ہیں نر میں انہوں نے ایک کنال جگہ خرید لی ایک کنال جگہ خرید لی صبح کے ٹائم راج مستری لے آئے مزدور بھی لے آئے سیمت منگا ریت لے آئے اینچے لے آئے پانی کا انتظام کر دیا اور مستری کو کہا لگا بھائی اینٹیں کھڑی کر دیوار مستری نے کہا جس طرح آپ کا حکم جناب اس نے زمین کے اوپر اونچے لگانی شروع کر دی دیوار بنانی شروع کر دی قریب سے کوئی سمجھدار آدمی دانا آدمی تجربہ کار آدمی گزرا اس نے کہا خان صاحب ملک صاحب چودھری جی کیا کرنا چاہتے ہو کہ یار مکان بنانا چاہتا ہوں دو منزلہ بنانا چاہتا ہوں دیواریں سنگے مرمر سے اراست کرنا چاہتا ہوں چھت اس کی منقش کرنا چاہتا ہوں دروازے اس کے ساگوان کی لکڑی کے بنانا چاہتا ہوں بڑی تمنا ہے یار بڑا خوبصورت پختہ تے پیزا مکان بنائیے جس پر پتھر لگائیں گے چپ کروائیں گے اچھا مکان بنائیں گے اس بندے نے کہا خان صاحب اگر مکان پختہ اچھا خوبصورت مضبوط دیر پا رہنے والا بنانا چاہتے ہو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ نے دیوار کھڑی کرنی شروع کی ہے ایٹے لگانی شروع کی ہیں اس کا کیا طریقہ ہے بھائی اس بندے نے کہا پہلے اس دیاں بنیادہ کھودو کتنی کھودوں اصل زمین تک جاؤ کتنے فٹ وہ کا کیا چھ فٹ چھ فٹ نیچے جاؤ پھر وہاں روڑی ڈالو درمر سے کٹائی کرو پھر اس میں ریت اور سیمت ملا کے ڈالو پھر اس پر ترکا کرو پھر کٹائی کرو پھر نیچے بڑی دیوار بناؤ پھر چھوٹی کرتے آؤ چھوٹی کرتے آؤ جب زمین کے اوپر آ جاؤ تو ڈیم پروف ڈالو ڈیم پروف ڈالو اس کے بعد اتنے لوک ملو حال تسلی نہیں ہوئی اتنے پلاسٹک یار یہ لوک ملنے کا کیا مطلب ہے بھائی یہ پلاسٹک ڈالنے کا کیا مطلب ہے وہ سا کیا خان صاحب تھلوی سیجل جہی ہے نا یہ اتنے چڑھ آئے گی اس سیجل نوکنا نو لک نال پلاسٹک نال اندر روڑی ہم نے دی ہے اسے ہم نے دبایا ہے مضبوط کی ہے ملک صاحب جس طرح عام مکان بنا رہے تھے نا زمین کے اوپر سے دیوار کھڑی کر کے یہ تیز آندھی کا ایک جھونکا برداشت نہیں کر سکے گا یہ مکان ایک زلزلے کا جھٹکا برداشت تو نہیں کر سکے گا اچھا مکان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی بنیاد کیا ہو مضبوط اس کے اوپر اب اگر آپ کچی اینچے لگائیں یہ میری بات ذرا غور سے دن بنیاد ہو مضبوط پکی سے پیٹی اس کے اوپر کچی اینچیں لگائی آپ نے تو بنیاد کی وجہ سے وہ کچی دیوار بھی کھڑی کیوں بنیاد اس کی کیا ہے اور اگر بنیاد نہ ہو پھر پکی اینٹیں اور پتھر سنگے مرمر تاریخ دلدلے کا ایک چھوکا برداشت نہیں کریں گی بنیاد مضبوط کی گئی ہے بنیاد پھر اوپر کچی دیوار بھی استوار کر دیں کھڑی رہے گی قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے دربار میں پیش ہوگا ہوگا بڑا پکا مواہد اس کے ایمان والے مکان کی جو دیوار ہے وہ کیا ہے ساری زندگی شرک نہیں کی ہے غیر اللہ کے سامنے ماتھا نہیں پیکا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاد نہیں دی اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے ہیں اس کے نیک مال لاؤ بھائی ترازو تو اس پلڑے میں رکھو اس کے گناہ لاؤ بھائی سردو کے اس پلڑے میں رکھو گناہوں والا پلڑا بھر گیا نیکیوں والا پلڑا کم ہو گیا نیکیاں تھوڑی گناہ بندہ گھبرایا گھبراہٹ کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوئے اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے وہ لے لو نیکیوں والے پلڑے میں رکھو حدیث کے یہ لفظ ہیں اللہ تعالی نیکیوں کا ایک پہاڑ اٹھا کے اس پلڑے میں رکھیں گے گنا کس پہ ہوں گے کاغذوں کے ایک دفتر دو دفتر چار دفتر پانچ دفتر دس دفتر بیس دفتر ننانوے دفتر لیکن پہاڑ کے مقابلے میں کاغذ کے دفتر کیا کریں یہ پلڑا جھک گیا چلو بھائی تیری نیکیاں گالے با گئی ہیں جنت میں چلا جائیں کہتا ہے مولا جنت میں تو جاتا ہوں لیکن میری زندگی میں کوئی نیکی مجھے تو ایسی یاد نہیں کہ میں نے پہاڑ جتنی بدنی اور بڑی نیکی کی ہو یہ کون سی نیکی ہے پہاڑ کے برابر اللہ فرمائیں گے یاد کر تم نے ایک دن میرے رستے میں کھجور کا ایک دانہ خرچ کیا تھا ہم نے تیرے کھجور کے دانے کو بڑھا کے پہاڑ بنا دیئے بنیاد اگر مضبوط ہو اس پر کچی دیوار بھی کھڑی کی جائے ایک کھجور کا دانہ بنیاد مضبوط ہو تو کچی دیوار پر بھی وہ مکان قائم رہتا ہے اور اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو آپ دیواروں کو کتنا منقش کر لیں فرش کو کتنا خوبصورت بنا لیں وہ مکان تا دیر کائم ہو دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اہل علم ہے تو ہیں سارے اس کا جواب مجھے آپ دیں اور ذرا سوچ کے دیں میرے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی ہے تیئیس سال تیرہ سال مکہ مکرمہ میں اور دس سال مدینہ منورہ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیے گا میرے نبی نے نبوت کے ملنے کے بعد ابتدائی بارہ سال کس بات پہ محنت کی تھی بولیے اگر آپ اس پر کوئی اختلاف کرنا چاہتے ہیں اٹھئے اختلاف کر دیجئے بارہ سال تک نماز فرض نہیں ہوئی نماز فرض ہوئی ہے میراج میں اور میراج ہوا ہے بارہ نبوی میں نبوت کو ملے کتنے سال ہو گئے تھے بارہ اس کے بعد میراج ہوا اور نماز جو پہلا فرض ہے وہ میں میں ہوا نبوت ملنے کے کتنے سال بعد تو یہ بارہ سال نماز بھی نہیں تھی زکات بھی نہیں تھی روزہ بھی نہیں تھا حج بھی نہیں تھی عمرہ بھی نہیں تھا قربانی بھی نہیں تھی تو لگاتار بارہ سال میرے نبی نے لوگوں پر جو محنت کی تھی وہ کس لیے تھی زکات فرض ہوئی ہے ہجرت کے دوسرے سال روزہ فرض ہوا ہے ہجرت کے دوسرے سال حج فرض ہوا ہے ہجرت کے آٹھ سال بعد یہ تینوں فرض مدینہ منورہ میں اور مکہ میں میراج کی رات بارہ نبوی نبو نبو سال گزرنے کے بعد نماز فرض ہوئی بارہ سال میرے نبی کا ایک ترانہ ایک بیان ایک واد ایک پیغام ایک ہی للکار ایک ہی صدا ایک ہی آواز ہے لا الاحا لا الاحا ایک ہی صدا لگائی جا رہی ہے کبھی صفا کی پہاڑی پر کبھی تاج کے بازاروں میں کبھی اکاج کی منڈی میں کبھی مکے کی گلوں میں کبھی چوراہوں میں کبھی بیت اللہ میں آمال تو فرض ہی نہیں ہوئے ابھی ایک ہی صدا ہے ایک ہی آواز ہے لا الاحا زور سے کہو یا لا الاحا شیخ القران تجھے کہاں سے لے کے رات بھی میں نے پنڈی میں کہا اور آج پھر کہتا ہوں شیخ القران آج تیریاں بڑیاں ہی لوڑا نے بڑیاں ہی لوڑا مفتی محمود آج تیری بڑی ضرورت ہے قوم کو مولانا یوسف بن نوری آج تیری بڑی ضرورت ہے قوم کو کاش ان تینوں میں سے آج کوئی موجود ہوتا تو خدا کی قسم یہ حالات کبھی نہ ہو یہ حالات کبھی نہ ہوں شیخ القرآن تجھے کہاں سے لاؤں کوئی تقریر ہو آپ لوگوں میں سے کئی ایسے حضرات ہوں گے جنہوں نے حضرت شیخ القرآن کی تقریریں سنی ہوں گی ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں جنہوں نے شیخ کو دیکھا اور تقریریں سنی تھوڑے رہے اسی میں تو ان کا انتقال ہو گیا ان کو انتقال فرمائے پچیس سال ہو گزرا اس وقت جو پانچ سال کے بچے تھے وہ بھی اب تیس سال کے تو کہاں دیکھا آپ نے شیخ کو کیسے سننا تھا آپ نے شیخ کو جن لوگوں نے حضرت شیخ کو سنا وہ گواہی دے اس بات کی توحید میں بھی بیان کرتا ہوں توحید شیخ الحدیث صاحب مولانا عبدالسلام بھی بیان کرتے ہیں توحید مولانا عبد الخالق صاحب بھی لازمن بیان کرتے ہیں توحید آج بھی مبلک موحد عالم دین بیان کرتے ہیں لیکن ہماری توحید کیا ہوتی ہے پہلے تم باندھی پھر لوگوں نے تھوڑا جا ولایا پھر جناب کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے نیڑے لا کے اخیر سے کوئی توحید کی گل بھی کر چکے یہ ہمارے توحید بیان کرنے کا انداز ہے پھر ہم بھی توحید بیان کرتے ہیں نرتوپا میں ہضروں کے مدرسہ میں راجا بازار میں مویدہ دے مجمے شیخ القرآن نے توحید بیان کی تھی پیروں کی گدیوں پہ جا ہے. <سؤال> کیسے مقابلہ ہوں؟ مقابلہ وہ, وہ رنگ ہی نہیں خدا بھی قسم ہے ہم ایک سی سب بھی اس بندے کو نہیں پہنچ سکتے ہم نے تمید باندھنی ہے پھر شروع کرنا ہے پھر اس اگے لے جانا ہے پھر کبھی لوگوں گلیں کرنی ہے پھر قریب لانا لوگوں کو حضرت شیخ القران کی جن لوگوں نے تقریریں سنی ہیں وہ گواہی دیں گے اس بات کی حضرت شیخ نے تقریر شروع کی اور چند لمحات کے بعد لگ گئی جی زرب لا الہ لا کوئی نہیں لا کیسے مانا کرتے تھے بھائی شیخ لا کوئی نہیں ہے توجہ یاد آئیں گے آپ کو شکل کراؤں بھول بھی گیا ہو تو یاد آ جائیں گے لا کوئی نہیں ہال کے نبی بھی ہیں ہال کے ولی بھی ہیں ہال کے فرشتے بھی ہیں ہالا کے گن بھی ہیں جبریل امین بھی ہیں میکائیل بھی ہے ازرایل بھی ہے نوری ناری خاکی ارشی فرشی ادلی ابدی سارے موجود ہیں مولا کیا کہنا چاہتا ہے لا کوئی نہیں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا لا الہ نبی ہے پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں نبی ہے پر الہ بننے کے لائق کو کوئی نہیں ولی ہے پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں پیر ہے پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں آخری کرنوں والا سورج ہے پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں زیاپشیاں کرنے والا چاند ہے پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں جگمگانے والے ستارے ہیں پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں سرب فلک پہاڑ ہیں پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں بہنے والا پانی ہے پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں جلانے والی آگ ہے پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں دودھ دینے والی گائے ہے پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں شاہ دور گھوڑا شاہ زور گھوڑا ہے پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی پیر پھر میرا شیخ کہتا تھا حضرت علی ہے پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں حسنین کریمین ہے پر الح بننے کے لائق کوئی نہیں چودہ طبقوں کا کردار آمنا کا لال ہے پر الح بننے کے لائق کوئی نہیں الا اللہ الا اللہ ساری کائنات میں اکیلا اللہ ہے تو صرف کون ہے اللہ یہ ہے بنیاد ایمان کے مکان کی کیا ہے بنیاد, بنیاد ہے پھر میرا شیخ آگے کہتا تھا لا الاحا الہ کوئی نہیں नहीं کوئی نہیں नहीं کوئی نہیں جنتنے بندے بیٹھے ہو بتاؤ الاح کیا ہوتا ہے بولو بکمن معبود کیا ہوتا ہے عبادت کیا ہوتی ہے عبادت کسے کہتی ہے نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے پھر میرا شیخ الہ کا مہینہ کرتا تھا اور اس میرے شیخ کے پاس قرآن کے دلائل ہوتے تھے میرا شیخ پھر الہ کا مینا وہ کرتے ہوئے کہتا تھا لا الہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں کیا مطلب گائے بانا پکارے سننے والا گائے بانا پکاریں سننے والا کوئی نہیں عالم الغیب کوئی نہیں حاضر ناظر کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں شفائیں دینے والا کوئی نہیں جیلوں سے رہائیاں دینے والا کوئی نہیں پکاریں سننے والا کوئی نہیں تھجے کے لائق کوئی نہیں جی دلائق کوئی نہیں بارویں دلائق کوئی نہیں إللا اللہ اہ یہ سکھتے ہیں تو صرف کس کی ہیں لا الہ اللہ کون ہوتا ہے جو غائبانہ پکارے اس کو کیا کہتے ہیں جو پکارے سنے اور مصیبتیں ہٹائے وہ الہ ہوتا ہے اے علماء کرام اور اے طالبان نظام بیسواں پارا اٹھائیے پہلا سفا اٹھائیے سورت نمل اٹھائیے امی بل ملترا امی بل ملترا ازا دہ ہو بج سے پسو مجبور کی پکاریں سننے والا لاچار کی پکاریں سننے والا بے کس کی پکاریں سننے والا بھلا کون ہے بجٹ چپسو پکاریں سن کر تکلیف کو ہٹا دیتا ہے یہ کہنے کے بعد اللہ آخر میں جا کے کہتے ہیں الاحم اللہ الاحم اللہ گائے بانا پکارے سننے والا میں ہوں اللہ میرے سوا کوئی اور ہوگا معلوم ہوتا ہے الہ وہ ہوتا ہے جو گائے بانا میں بھور میں کشتی آئی گر گیرچ کشتی آئی گر گیرچ بھور میں لوگوں نے کہا اس بندے کو باہر نکالنا ہے کس کو نکالے قرآن دازی کرو بھائی پرچیاں ڈالی गई نکالو بھائی پرچی پرچی نکالی گئی نام کس کا نکلا بھائی بولو اچھے لوگ تھے کہنے لگے یار دیکھو چہرے کی معصومیت دیکھو ٹپکنے والی نورانیت دیکھو یہ لوگ سمندر میں ڈالنے کے قابل ہیں یار نہیں بھائی دوسری مرتبہ پرچیاں ڈالو دوسری مرتب مرتبہ پرچیاں ڈالی گئی پرچی اٹھائی گئی تو نام پھر کس کا نکلا اچھے لوگ تھے چنگے لوگ تھے کہنے لگے نہیں نہیں یار نہیں نہیں یار نہیں نیک آدمی ہے بادشاہ ہے نہیں یار میں کہا کرتا ہوں شکر ہے تی اتے کو نہیں ساؤ تھی پرچیاں پانیا ہی کوئی نہیں سن تو کہنا سارا فتور ہی مولویا د ملک کا بیڑا انہوں نے گرا کر دیا مولویوں نے بیڑا گرا کر دیا اور ملک ن تباہ کر چھیا جی انہوں نے چھٹو اگر برسر کتدار سب کا یہ جملے کہتا ہے وزارتوں والے ممبریوں والے یہ جملے کہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا مولویوں نے گرا کر دیا ملک کو مولویوں نے تباہ کر, کر دیا ملک کو مولویوں نے خراب کیا وہ کہتے رہے تمہیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں تم کیوں کہتے ہو تم ان کی آواز میں آواز کیوں ملاتے ہو انصاف عدل دنیا سے ختم ہو گیا یار حقائق دلائل دنیا سے مٹ گئے مجھے بتائیے جہاں جتنا پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے سکول کالج کا پڑھا ہوا اور مختلف محکموں میں جو ملازم ہیں مجھے بتائیے محمد علی گنا سے لے کر شوکت عزیز تک اس ملک میں حکومت مولوی نے کی یا مستر نے بولتے کیوں نہیں ہو محمد علی گنا مولوی تھا بولو بولو لیاقت علی خان مولوی تھا چودھری محمد علی مولوی تھا سکندر مرزا مولوی تھا ایوب خان مولوی تھا جیجا خان مولوی تھا زلفکارلی بھٹو مولوی تھا جنرل ضیال حق مولوی تھا جیجو مولوی تھا اور بے نظیر مولویاانی تھی نواز شریف مولوی تھا جتوئی بولو مولوی تھا پرویم مشرف مولوی ہے شوکت عزیز مولوی ہے مستر گنا سے لے کر شوکت عزیز تک حکومت تیرے کو رہی ملک دا بیڑا اسی گرک کر واہ مزہ آیا نا مزہ آیا پروپیگنڈے کا مزہ آ گیا حکومت تیرے پاس اقتدار تیرے پاس تخت تیرے پاس فوج تیرے پاس پولیس تیرے پاس اختیار تیرے پاس ملک کا بیڑا ہم نے گرک کیا اے جڑیاں سڑک کاغذات بنا رہے ہو اے یہ بناندے بنا اے جہیا سڑکیں بنا ہو تے دو بارشاں تو دو بارشوں تو بعد ٹوٹ جنیاں یہ بناندے اڑا حرام خورو ملک کو تم نے لوٹ کے کھایا ملک کو تم نے لوٹا تباہی کے کنارے پہ تم نے ملک کو ڈالا الزام کس کے منہ پہ کسی بندر کسی بندے کو شوق پیدا ہوا بندر پالنے کا ساتھ اس نے ایک بکری بھی پال بندر بھی بکری وہ جب آٹا ڈالتا نا تو بندر جو تھا بکری کے حصے کا آٹا کھا جایا کرتا تھا وہ مالک دیکھتا روزانہ بکری کمزور ہوتی جا رہی ہے کمزور ہوتی وہ اسے اور مارتا پتہ نہیں اور بندر پھٹ پھٹ کے وہ سارا آٹا کھاتا تھا سارا آٹا بندر بکری بچاری کو کچھ پھر کرتا کیا مالک نے سوچا بھائی گل کیے ایک دن مالک نے چھپ کے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح ماجرا کیا ہے اس نے آٹا ڈالا چھپ کے دیکھا پہلے بندر آیا بکری کے گردا گرد ایک چکر لگایا رقص کرتے ہوئے کہا آٹا کھائیں گے ہم اور مار کھاؤ گی تم اس کے بعد اس نے سارا آٹا کھایا آخری نپ جو تھی نا اس نے بکری کے منہ پہ مار وہ مالک ہمیشہ دیکھتا تھا بھائی آٹا تی منہ سے لگا ہوا تجیے آٹا کھاتی ہے جاتا کھا ہے اے آخری لپ سڈے منہ سے ملنے لگے ہوئے ہو مولویوں نے بیڑا بیراگر کر دیا مولویوں نے قید آزم کو کافر آزم کہا لا ہولا ولا کس مولوی نے کہا نام لو اس مولوی کا تم میں اگر ضرورت ہے آج سلطان اللہ لا چک دیں مکھولا اب سلطان ہو لال سلطان اللہ اگر تم میں جرت ہے اس مولوی کا نام لو جس مولوی نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا میں ہوں تو نکمس آدمی چھوٹا سا آدمی اختیار کوئی نہیں لیکن علاقے چھچ کی طرف سے اعلان کرتا ہوں تم کسی عالم کا نام لے کے دو میں چھچ کے تمام مدارس کو بند کرنے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں لو نا جھوٹ بولتے ہو ٹی وی پر غیر ممالک کے ذرائع ابلاغ کی طرف مولویوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا کس مولوی نے کہا نام لو مولوی کا حضرت جب پاکستان بن گیا تھا نا اس کے دو حصے تھے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں پاکستان کے جھنڈے لہرانے کی جب باری آئی سبز ہلالی پرچم قائد اعظم نے اس کے لیے بلایا تھا مولانا شبیر احمد عثمانی کو مسٹرا کسی پوچھا بھی نہیں اتنے اور مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں جھنڈا لہرانے کے لیے بلایا گیا مولانا ظفر احمد عثمانی کو پاکستان دا تے جھنڈا ہی مولویا لہرایا تم مولویوں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہو نفرت پیدا کرتے ہو کی سمجھتے ہو یہ دنیا مولویاں دے مخالف ہو جائے گی نہیں انہیں تو جان ہی سارے کو نہیں چھوٹ سکی یہ جانا کے جمن تو اسی اے وڈے ہو نکاح آساں پڑھیے مر جانتے جنا دے آساں پڑیے انہیں بچار جانا کتنے یہ مخالف ادھر ہو کے وہ ہمارے ایک مولانا ہے وہ کہتے ہیں میں لاہور میں نکاح پڑھانے گیا تو منڈا آیا سی انگلینڈ آج یار انگلینڈ والی کوئی زیادہ ہی نہیں ہو نہیں حضرت تو پھر حضرت ہے نا حضرت نے تو دل خوش کر دیا بے حضرت قاضی شمس الدین سے سن انیس سو اڑتالیس میں حدیث پڑی اور شاہر قرآن سے قرآن کی تفسیر پڑی ہے سبحان اللہ تو وہ حضرت کہتے ہیں لاہور میں نکاح تھا منڈا انگلینڈ جو آیا ایڈیٹ کلمہ رکھی ہوئی ہوں کہ جہیا جی کلمہ لے کے آن وہ کلمے اتے رکھ کے لے تو میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا جی وہ مول صاحب کہتے ہیں نکاح کی تقریب تھی میں نے خطبہ پڑھا میں نے خطبہ پڑھ کے اس بچے کو کہا بیٹا پڑھوا شاہد اللہ شاد محمد ابدو رسولو منڈا چوپ میں نے کہا بیٹا پڑھو نا آشاد اللہ چپ پڑھوں گا کہ اس دا نانا بیٹھا سی منڈے دا نانا کہنے لگا استاد جی جیڈے نرم آدھی ہے منڈے نرم آدیے تھی آپ ہی پڑھ لو میں نے کلمہ پڑھ دیا اس کے بعد کروانا تھا یہ قبول تو میں نے کہا فلا لڑکی فلانے دی دھی اتنے حکمار دے بدلے رو برو ان گوا دے تیرے نکاج دیتی مولی صاحب کہتے ہیں میں کانی آنکھ نال نانے والے پاسے ویکیا بھائی نانا آکھے بے منڈے ن شرم آدی ہے مولوی جی تو صحیح قبول کر لو جانا کہاں ہے آپ نے ساری زندگی ہمارے پیچھے رہنا ہے مرن تو بعد ساری زندگی پیچھے مرنے کے اور یہ وہ لمائے ایسے ان سے پوچھیے گا جنتی جب جنت میں جائیں گے اور ساریاں لوڑا تو او تھے بھی پیڑیاں نے جنتی جب جنت میں جائیں گے ان شاء اللہ مواحق جائیں گے مشرقوں نے نہیں جانا ان میوشرک اللہ علیہ جس نے شرط کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام قرار دے دی مشرک دا جنت جانا انی مشکل ہے جن سوئی دے سوراخ دا لگنا کوئی سرحد کا میرا بھائی بیٹھا ہے تو معافی مانگتا ہوں پیشگی کسی پٹھان نے یہ جی ایت سن لی تھی تو پٹھان کہنے لگا اصا ایڈی سوئی بنا لوگے جس دے سوراخ اٹھ داخل ہو جائے گا میں نے کہا خان صاحب ایڈی سوئی نو سوئی کون رکھے گا اللہ نے تے سوئی دی گل کیتی ہے سوئی دی مشرق پہ جنت حرام ہوا بھی حرام انشاءاللہ شاء کو ملنی ہے رب کی رحمت سے اور آمنہ کے لال کی شفاف سے انشاءاللہ جب جنت میں پہنچ گئے نا دودھ کی نہریں شہد کی نہریں پھل میلے پرندوں کے گوشت بورا تو نہیں لیں ساری چیزیں مل گئی اللہ جنت میں آئے اللہ اللہ نے فرمایا جنتی ہو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو جنتی کہیں گے مولا دودھ دیا نہرا شہد دیا نہرا پھل فروٹ میوے جو چاہے مل جاتا ہے کچھ نہیں چاہیے اللہ فرمائیں گے میں نہیں آخیا منگو میرے کل کو جو مانگو انہوں نے پھر کہا کچھ نہیں چاہیے رب نے کہا میں کہتا ہوں مانگو جب تک کوئی چیز نہیں مانگو گے جان نہیں چھوڑوں گا تو جنتی آپس میں مشورہ کریں گے یار دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آیا کرتا تھا تو ہم علماء سے جا کے حل کروایا کرتے تھے آج بھی مولویوں کو جا کے پوچھئے بھئی کی منگیے آج بھی علماء سے پوچھے جا کے بے رب سے کیا مانگے جنتی سارے علماء کی خدمت میں علماء کے دروازے پر کیا مانگے علماء کہیں گے اللہ کو کہو ہر چیز دے دی ہے ذرا اپنا دیدار کروا دے ذرا اپنا دیدار کروا دے ہم تیرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں ساڈے کو تے جان تو جان جنت چ بھی نہیں چھٹن لگی تاریخ جانا کتنے جی ان لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ متنافر ہو جائیں گے چھڑا پچھلے سال وفاق المدارس میں امتحان دینے والے طالب علموں کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار تھی تو مخالفت کی تھی اس سال تعداد ہو گئی یہ ایک لاکھ سٹھ ہزار اور کرو چلو آگے چلو بڑھو آگے کتنا بڑھ سکتے ہو وی ہزار طالب علم بدھے ایک سال یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھیے ان سے پہلے لوگ انہیں صرف چندہ دیتے تھے ہوں چندہ بھی دیندے نے نال منڈا بھی دیندے نے سر نو بھی پڑھاؤ اب لوگ بچے دیتے ہیں اب سرمایہ داروں کے بچے چودھریوں کے بچے زمینداروں کے بچے مل آملوں کے بچے کارخانے داروں کے بچے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے وہ بھی انشاءاللہ اس طرف آ رہے ہیں ورنہ جد اڑھتے ہوں سا آج تو تری سال پہلے کون آدھا سی استاد جی منڈے نو داخل کر لو جی ہفت کرا چیر ہوگی اے سکولے فیل ہو گیا سی اخیا اس مدرسے پاس چڑیے یہ لے لے جی آپ اس کو مدرسے میں داخل کر لے جی اے بےچارا توتلا جی یہ صحیح بول نہیں سکتا جی اے جی اس کا ہاتھ نہیں ہے اس کے پاؤں نہیں ہیں یہ لنگڑا ہے یہ لولا ہے یہ توتلا ہے یہ نادینا ہے اس کی ایک آنکھ کوئی نہیں یہ سکول میں پاس نہیں ہوا تم نے ہمیں دے دیے وہ بچے میں داد دیتا ہوں مدرسے والوں کو جنہیں نکما سمجھ کے مدرسوں کے حوالے کیا ہم نے ان کے سینوں میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کر کے رکھ دیا ہم نے انہیں حافظ بنا دیا ان نابیناؤں کو کیا بنا دیا حافظ بنا دیا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا پھر مجھے احساس ہے کہ ہم سب نے اثر کی نماز پڑھنی ہے کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ نبی پاک نے مسلسل بارہ سال مکہ مکرمہ میں محنت کی تھی کیا بنانے پر سوگو بولیے کیا بنانے پر عقیدہ ہے عقیدہ توحید بنانے پر پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ شاء بات کو یہیں سے شروع کر لیں گے وما علینا مسلح